الحمد والسلام عبالین سید الانبیاء علیہس اما بعد فاعوذ عمل من الشیطان الرجیم بسم اللہ صورت النمل چل رہی تھی آیت نمبر پندرہ ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اس کی ترجمہ کیا تفسیر بیان کی تھی اور اس میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے قولی شکر کا بیان تھا آگے شاید وہ وریفہ سلیمان داودا اور سلیمان داود کا جانشین ہوا پہلے داود علیہ السلام تھے تو سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے تھے اور یہ کس چیز میں تھے نبوت میں جانشین ہوئے سلطنت میں جانشین ہوئے اور جنات اور پرندوں وغیرہ کو درندوں پرندوں کے تصویر کے اعتبار سے جانشین ہوئے کہ ان انہمات آپ کو حاصل ہوئے وقلا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا اوہ الناسو اے لوگو ام نامن قطری ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے ب ا تین انکل شعین اور ہر چیز میں سے ہم کو حصہ حاصل ہوا ہے یعنی جو ایک صاحب سلطنت نبی کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے ہر چیز ہمیں عطا کر دی گئی ہے اننا حاض اللہ فضل المبین بے شک یہی ظاہر فضل ہے دیکھیں پھر وہی بات جسے ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ اسے پھر یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا ذاتی کمال ہے یہ ہم نے ایسا کیا بلکہ اسے پھر وہی اللہ کا واضح فضل قرار دیا کہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے کہ اس نے مجھے پرندوں کی بولی سکھا دی میں پرندے بولتے ہیں کو سمجھ لیتا ہوں اور جتنی چیزیں ایک بادشاہ کو درکار ہوتی ہیں حکومت کرنے والے کو درکار ہوتی ہیں ایک نبی کو درکار ہوتی ہیں وہ تمام اللہ نے مجھے نعمتیں عطا فرمادی تو سراہتن اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت صلیمن علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا اور یہ خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی کو بھی حاصل تھی آپ بھی پرندوں کی بولیاں جانوروں کی بولیاں سمجھ جایا کرتے تھے آپ کو اس کا علم باقاعدہ حاصل تھا اگر آپ موجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سینکڑوں قسم کے واقعات آپ کو مل جائیں گے اونٹ نے آ کے فریاد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد کو پورا فرمایا سنا پورا کیا حتا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان نبوت سے پہلے بھی بے جان چیزوں تک کی تصبیحات سن لیا کرتے تھے جیسے کہ ان حضرات کے لیے بھی یہ فضیت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں بے سے پہلے مبوض فرمائے جانے سے پہلے اس پتھر کو ان پتھروں کو جانتا ہوں ان کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے گوہے کہ آوازیں آپ کو وہ سلام کیا کرتے تھے باقاعدہ اسی طرح جو ستون ستون تھا جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے اور پھر آپ کا لکڑی کا منبر اقدس بنا تو آپ اس کی طرف بڑھے تو بخاری کی روایت ہے کہ وہ تنہ آپ کے فراق میں بالکل ایسے رونے لگا جیسے اونٹنی سے اس کا بچہ جدا کر لیا جائے تو اس کی جدائی میں روتی ہے یعنی صحابہ کرام پر بھی منکشف ہو گیا اور انہوں نے اس کی آواز کو باقاعدہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے اس کو سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے اس ستون سے یہ پوچھا کہ کہا کہ اگر تو چاہے تو تجھے اگا دیا جائے یہاں پہ لگا دیا جائے زمین میں تیرے پتے نکلیں گے پھل نکلیں گے لوگ تیرے پھل کو کھائیں گے اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے اور وہاں محبوبہ خدا تیرے پھل کھائیں گے تو اس درخت نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے جنت میں لگا دیں اب وہ تنا ہے ابھی جڑ بھی نہیں ہے کہ سائنس کی روح سے ہم اس کو جاندار قرار دے دیں ویسے تو ہماری شریعت میں درخت بے جان ہے چاہے وہ درخت لگا ہو زمین میں اس کی جڑیں زندہ ہوں یا نہ ہو ہماری شریعت اس کو بے جان قرار دیتی ہے میڈیکل جو سائنس ہے یہ بہرحال اس کو جاندار قرار دیتی ہے لیکن وہ تو ایک ستون تھا کٹا ہوا اس کی جڑ بھی نہیں تھی اور وہ بھی کلام کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں ہمارے نبی کا بہت ہی زیادہ آپ کو اللہ نے کمالات اطاف فرمائے اور آپ کے کمالات کسی اور نبی کو عطا کیے جانے والے کمالات سے کم ہرگز نہیں ہے یا حسر سلیمان جنود ہن الجنی ول انسی وقف یو زون اور سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر سلیمان کے لیے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تھے وہ کس چیز کے لشکر تھے من الجنی جنات میں سے ول انسی اور انسانوں میں سے وقری اور پرندوں میں سے فوہم یوز تو وہ روکے جاتے تھے روکے جاتے تھے مراد ان کو وہاں پہ مسخر کر کے ٹھہرایا ہوا تھا یہ ساتھ ساتھ چلتے تھے ان کو آزادی کی لازت نہیں تھی کہ یہ بغیر سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے کہیں جا سکیں باقاعدہ جب دربار ہوتا تو چھت کی حاضری وہاں پر لازم تھی یہ بھی نہیں کہ ٹوئنٹی فور آور ساتھ رہتے تھے لیکن وہ ایک مخصوص وقت ایسا ضرور تھا جب سلیمان علیہ السلام اپنا دربار قائم فرماتے تھے اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے مختلف روایات ہیں ایک روایت یہ ہے کہ زہر سے آپ کا یہ دربار شروع ہوتا تھا اور اثر کے وقت تک رہتا تھا اس میں ہر پرندے کی ہر درندے کی حاضری لازم ہوا کرتی تھی تو یہ سب وہاں پر جمع تھے اور وہ روکے جاتے تھے دربار میں یعنی ان کو دربار میں حاضر ہونا ضروری تھا حت ازا اطا علا واد نبلی یہاں تک کہ جب داؤ یہ سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکری جو تھے یہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو سلیمان علیہ السلام جب چلتے سے تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے پیچھے جنات بہت سارے انسان چرندے پرندے درندے پورا لشکر چلتا تھا تو ایک مرتبہ آپ ایک وادی سے گزرے جہاں پہ چونٹیوں کے بل تھے تو اب جب وہاں سے گزرنے لگے قالت نملتن تو کہا ایک چونٹی نے یا ایوہن نم اے چیوٹیو ادقلو مسا نہ تم اپنے گھروں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ لا یق نہ کم سلیمان و جنوب ہو کہ کہیں تمہیں سلیمان اور ان کے لشکری کچل نہ دیں وہم لا یش اس حال میں کہ انہیں شعور نہ ہو یعنی بے خبری میں ایسا نہ ہو عدم توجہ کی بنا پر سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو لشکری ہیں وہ تمہیں کچل نہ دیں فورن جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ معلوم یہ ہوا کہ ان, جان، ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی شعور حاصل تھا سلیمان علیہ السلام اور آپ کے درباری جان بوجھ کر ہمیں کبھی ہلاک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ظلم ہے تو اسی جو, جو ان کا جو نملا جس چوٹی نے کہا وہ بڑی ذہین چوٹی تھی اس نے سب کو کہا کہ میں دیکھو ایسا ناؤ بہت بڑا لشکر ہے ہم بہت چھوٹے چھوٹی سے مخلوق ہیں توجہ نہیں رہتی کبھی پاؤں بھی پڑ جاتا ہے مر جائیں گے اس لیے فوراً اپنے بلوں میں داخل ہو جا گا بس سما باقی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات کو سن کر تبسم فرمایا آپ مسکرا دیے وقالا اور آپ نے شاید فرمایا ربی اے میرے رب اوزعنی مجھے توفیق عطا فرما ان اشکرن احمد اقلسی ان احمد علیہ کے میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا وہ جو تو نے مجھے انعام فرمائی وہ والدیہ اور ان اعمامات پر بھی جو نے میرے والدین کو عطا فرمائے وہ انمل افالحن اور اس بات کی تلاحیت یا نعمت مجھے عطا فرما کہ میں عمل کروں نیک پر باہوں ایسے نیک عمل جو تجھے راضی کر لیں وہ اد جو تجھے پسند آئے میں ایسے نیک عمل کر لوں وہ اد فل نی رحمت کا فی عباد کا اور تو مجھے اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے یہاں نیک سے مراد مقرب ہے کہ مقرر ترین بندوں میں شامل فرما لے ان تھوڑی سی آیات میں بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ایک بات تو یہ کہ جانور بھی یہ شعور رکھتے ہیں کہ کون اللہ کا نبی ہے نبی کا شعور ہر جانور کو ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یعنی پہاڑ چرندے پرندے درندے سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں جنات اور انسان کے علاوہ یعنی جنات اور انسان میں سے تمام لوگ نہیں پہچان پائے کہ ہمارے نبی اللہ کے نبی ہیں کیونکہ بہت سوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا ان میں سے انسان بھی تھے اور جنات جنات بھی تھے لیکن ان انسان اور جنات میں سے بہت سارے سے تھے جو آپ پر ایمان لے کر آئے تو تمام کا انکار مقصود نہیں ہے بلکہ جنات اور انسان کے گروہ میں سے ایسے لوگوں کی نشاندہی مقصود ہے جو نبوت کا انکار کرتے رہے ہیں کہ ایسے ان میں پائے جاتے ہیں باقی اور جو جتنے بھی انواع اقسام اللہ نے جانداروں کے پیدا کیے کسی میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے نبی کو نبی نہ مانے تو پہلی بات تو یہ کہ تمام جانور نبوت کو پہچانتے ہیں اسی لیے چوٹی نے بھی یہی کہا دوسرا ان کو یہ شعور بھی حاصل ہوتا ہے جانوروں کو کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ کوئی ظلم وغیرہ نہیں کریں گے ناجائز کو کام نہیں کریں گے یا دل و انصاف سے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور جانوروں کی ایزا سے محفوظ رہتے ہیں اس لیے اس نے یہ نفیس کلام کیا کہ یہ بے خبری میں کہیں تو چل دیں یہاں پہ یہ زمین مسئلہ یاد رکھیے گا کہ چھوٹی جو ہوتی ہیں یہ بعض اوقات کاٹتی ہیں بعض بعض گھر میں زائد ہو جاتی ہیں بہت زیادہ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہم چونٹی مار سکتے ہیں چوٹی کو ہلاک کرنے کی شرح حیثیت کیا ہے تو یاد رکھیں کہ پہلا اصول تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی جاندار کوئی جانور ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہو یا تکلیف اور ازیت کا باعث بنے تو اسے مار دینا جائز ہے آج چنا اگر چونٹیاں بہت زیادہ گھر میں ہو گئی ہیں کہ کھانے کے اشیاء میں گس جاتی ہیں اور تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں آٹے میں گس جاتی ہیں اور پھر جب پکائیں تو اس میں مسائل کپڑوں میں گس جاتی ہیں کاٹتی ہیں چوٹیاں بڑی خطرناک قسم کی ہیں تو ایسی صورت میں ان کو مار دینا یا ان کے لیے کوئی دوا وغیرہ چھڑک دینا یا ہلدی وغیرہ ڈال دیتے ہیں اس میں شرن کو حرج نہیں ہے جائز ہے اور ایک ہوتا ہے کہ خامخا۔ ہم بیٹھے ہوئے اب بس چونٹی جا رہی ہے اب اس کو روک رہے ہیں راستہ کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں, کر رہے ہیں اس کا راستہ روک رہے ہیں وہ بےچاری اپنی غذا لے کر جا رہی ہوتی ہے اس کو تنگ کرتے ہیں کچھ چیز سامنے رکھ دیتے ہیں اس کو چڑھتی ہے اترتی ہے پھر اور چیز سامنے رکھ دیتے ہیں اس طرح ازیت دینا صرف اپنی تفریح تباہ کے لیے اپنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے شرنجائز میں اور اسی طرح اگر چونٹی کوئی ایزا نہیں دے رہی وہ بےچاری وہاں جا رہی ہے اب اس کو پیس دینا مار دینا جو ارے ایسا ادھر کو آ کے مجھے کاٹ لے اگر وہ آ کے کارڈ بھی لے گی کتنی تکلیف پہنچائے گی تھوڑی سی تو ہوگی اور آپ نے صرف اس تکلیف کو جو ابھی آپ کو ہوئی بھی نہیں ہے آپ نے ایک جاندار کو مار دیا یہ ظلم ہے اس پر آخر اپنے گریف بالکل ہوگی کہ اگر آپ نے بیجا یا ہم نے میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں کہ اگر ہم نے بیجا کسی چونٹی کو یا کسی بھی جانور کو اجیت دی تو مسئلہ ہوگا لیکن جو ہم نے آپ کو اصول بتایا اگر آپ اصول یاد رکھیں کہ اگر کوئی جاندار, جانور تکلیف پہنچا رہا ہو عذیت کا باعث بن رہا ہو یا ہمارا نقصان کر رہا ہو اس کو مارنا جائے یہاں پہ چوہا مارنا بالکل جائز یہ کیونکہ کاٹتا ہے ہے جھینگر مچھر بالکل جائز کھٹملوں کو مارنا بالکل جائز جوئوں کو مارنا بالکل جائز یہ ازا دینے والی چیزیں ہیں جو ازا دے رہی ہوں تو ان کو مار دیجیے تو اس لیے ایک تو مسئلہ یہ ہے شرعی لحاظ سے کہ ان جانداروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور سلیحمان علیہ السلام کا بھی تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور جانور اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ ہمیں ان سے مسئلہ معلوم ہوا ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کو جو حص عطا کی جاتی ہے وہ عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں حص در اصل اس قابلیت صلاحیت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے آپ دوسری چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں دوسری چیزوں کو جان لیتے ہیں دوسری چیزوں کا علم حاصل کر لیتے ہیں یہ پانچ حصے ہوتی ہیں اس کی جمع حواس ہے اور پانچ کو عربی میں خمسہ کہتے ہیں تو اس لیے انہیں کہتے ہیں حواس خمسہ ایک دیکھنے کی صلاحیت آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے چیزیں منکشپ ہو جاتی ہیں دوسرا سننے کی صلاحیت اگر دروازے کے پیچھے سے کوئی آدمی بولے تو فوراً آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی آواز سنتے ہے فلاں ہے حالانکہ آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہے کان سے سن کر آپ نے فوراً بتا دیا اس طرح سونگنے کی صلاحیت آنکھیں بند ہیں آپ کے ناک کے قریب کیا جائے پوچھے جائے بتائیے کیا ہے تو فوراََ ناک کریں گے آم تو سونگ کے لیے بہت سی چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح چکھ کر کڑوا میٹھا پھیکا نمکین تیز نماز کم نماز ہم زبان سے معلوم کر لیتے ہیں اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے اسی طرح پانچواں ہے چھو کر چھونے کے ذریعے بھی ہم چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں جس سے نابی کا آپ نے دیکھا ہوگا کسی فکر کو آپ کیسے دیں ٹولتا ہے کیا سکا کون سا دو کا ہے کا ہے پھر وہ اپنی جیب میں ڈالتا ہے تو پانچ قسم کی حص ہیں دیکھنے, دیکھنے کی حص سننے کی سونگھنے کی چکھنے کی اور چھونے کی پانچ انہیں کہتے ہیں حواس خمسہ تو عام لوگوں کے اندر جو یہ حواس ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی یہ حصے ہم سے کئی گنا بڑھ کر ہوتی ہیں اتنا کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے آج بھی سائنس حیران ہے کہ چوٹیاں جب آپس میں ملتی ہیں تو کیا کلام کرتی ہیں ان کی آواز ابھی تک نہیں سنی گئی جبکہ سلمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ ہیں اور آپ آپ کو معلوم ہے کہ جب پرندے قریب ہوتے ہیں تو بھارت سراہٹ چہ چہٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلیں کہ سلمان علیہ السلام کے ساتھ وہ بادب خاموشوں کے پرندے چلتے تھے حالانکہ ان کی فطرت کے خلاف ہے لیکن خاموشوں کے بھی چلیں تو, ہوا تو تھی کچھ نہ کچھ چلنے کی سسراہٹ ہے اتنا شور اور لاکھوں کا مجمع جب چل رہا ہو ساتھ میں تو کتنا مطلب یہ کہ مسائل کتنا آوازیں ہوں گی اس کے باوجود بہت دور جیسے کہ مفسین نے فرمایا کہ وہ چونٹی تین میل کے فاصلے پر تھی سلیمان علیہ السلام ابھی تین میل دور تھے اور آپ نے اپنی سماج کے ذریعے اس چونٹی کے کلام کو سن لیا اور سننے کے بعد تبسم فرمایا بڑی بات ہے کتنی زبردست حف عطا کی گئی ہے تو جو نبی سلمان علیہ السلام تین میل کے فاصلے سے ایک چوٹی کی آواز سن سکتے ہیں ان نبی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ باٹائے اللہی یہ کسی انسان کی آواز سینکڑوں میل کے فاصلے سے سن سکتے ہیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اسی سے یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے زمن بات آ گئی میرے ذہن میں تو میں آپ کو ارد دیتا ہوں کہ جو یا رسول اللہ کہا جاتا ہے یہ آپ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں تو اس پر اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر صلی اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سن لیں گے تو یہ کیسے سنیں گے اتنے دور سے ایک بشر کیسے سن سکتا ہے تو یہ اعتراض یا سوال اس وقت پیدا ہوگا دو چیزوں کے وجہ سے ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف توجہ جب نہیں رہے گی دوسرا جب آپ نبی کو اپنے اوپر قیاس کریں گے نبی کی حص کو اپنے جسی حص سمجھیں گے تب ایسا ہوگا حالانکہ قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کی حص عام آدمی کے حص سے ہزارہ گنا بڑھ کر ہوتی ہے تو اسی طرح ہمارے نبی کے سننے کی جو حص ہے وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اس پر انشاءاللہ ہم کلام اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے وہ آخر ان الحمد للہ ربی